سیدنا ابو سالبہ خوشنی جرسوم بن ناشر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے کچھ فرائض مقرر کر دیے ہیں انہیں ضائع مت کرو اور اس نے کچھ حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے تجاوز نہ کرو اور اس نے کچھ چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کے قریب نہ جاؤ ان کی حرمت پامال نہ کرو اور اس نے تم پر شفقت فرماتے ہوئے بعض چیزوں کے متعلق عمدن سکوت فرمایا ہے ان کے متعلق تم بحث میں نہ پڑو سنن دار قتنی جلد چار صفا نمبر ایک سو تراسی ایک سو چوراسی حقی ان القبرب حقی جلد دس صفح بارہ اور تیرہ یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث بڑی جامع اور مختصر ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی احکام کی چند اقسام ذکر فرمائی ہیں نمبر ایک فرائض آپ کے ارشاد کے مطابق شرعی احکام کی ایک قسم فرائض ہے فرائض فریضہ کی جمع ہے فرض یا فریضہ ان احکام کو کہتے ہیں جن کا حکم اللہ تعالی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہو قرآن مجید میں ہے علیک القرآن بے شک جس نے آپ پر قرآن کے احکام کو فرض کیا ہے القص آیت 85 یعنی ان پر عمل کرنا واجب ہے ایک اور جگہ ارشاد ہے قد فرض اللہ, لکم تحلت تحریم آیت دو اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری قسموں کا کفارہ مقرر کر دیا ہے قرآن مجید میں فریضہ بمانا مہر بھی استعمال ہوا ہے وقد فرض تم لہن اور تم ان کے لیے مہر مقرر کر چکے ہو سورہ بقرہ آیت دو سو سینتیس نیز ارشاد ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 197 میں ہے جو شخص ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کو لازم کرے اور پختہ نیت کی ہو تو وہ عورتوں کے ساتھ اختلاط شہوت انگیز حرکت فسق اور جدال سے بچ کر رہے نیز ارشاد باری تاعلیٰ ہے فریض من اللہ صدقات زکات و خیرات فلاں فلان کا حق ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر اور فرض ہے سورہ توبہ آیت 60 امیر المومنین حضرت ابوبکر بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک عامل کو خط لکھا تو فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے یہ مقدار فریض زکوٰۃ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں پر فرض کیا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر ایک نماز روزہ حج اور زکوۃ وغیرہ سب فرائض ہیں فرائض کی پابندی بڑی لازم اور ضروری ہے فرائض کے ترک کرنے سے آدمی گناہگار، اور فرائض کا انکار یا استخفاف کرنے والا اسلام سے خارج ہو جاتا ہے فرض کو واجب بھی کہا جاتا ہے بعض حضرات فرض اور واجب میں تفریق کرتے ہوئے کہتے ہیں جس چیز کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا وہ فرض ہے اور جس کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ واجب ہے یعنی جس حکم کی دلیل قطعی ہو وہ فرض ہے اور جس کی دلیل زن ہو وہ واجب ہے حالانکہ شریعت میں ایسی کوئی تفریق نہیں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا اس کی پابندی بھی از حد ضروری ہے مثلاً آپ کا ارشاد گرامی ہے واف اللحا داڑھیاں بڑھاؤ چونکہ یہ آپ کا حکم ہے لہذا فرض ہے اور داڑھی رکھنا ضروری ہے لہذا فرائض اور واجبات دونوں کی اہمیت مسلم ہے جن امور کا حکم کتاب و سنت میں وارد ہوا ہو وہ فرائض ہیں فرائض میں کمی بیشی کرنا کسی کے لیے جائز نہیں فرائض کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں انہیں ضائع نہ کرو داڑھی کے مسئلے میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ داڑھی انبیاء کی سنت ہے لیکن اسلام میں یہ فرض ہے وہ حدیث تو آپ کو یاد ہوگی کہ جب کہ جب بازیان کے حکم سے دو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کرنے کے لیے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ پھیر لیا تھا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تم نے داڑھی کیوں شیو کی تو اس نے کہا کہ مجھے میرے رب ایران کے بادشاہ نے یہ حکم دیا کہ میں داڑھی شیف کروں اور موچ بڑھاؤں تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں داڑھی کو چھوڑ دوں اور موچ کو پست کروں یہ حدیث بہت بعین دلیل ہے اس بات کی کہ داڑھی اسلام میں فرض ہے یہ انبیاء کی سنت یعنی طریقہ ہے نمبر دو حدود اس حدیث کے مطابق شریع احکام کی دوسری قسم حدود ہے حدود حد کی جمع ہے حد رکاوٹ کو کہتے ہیں مثلا مکان کی حد دیوار ہے حد ممنوع چیز کو بھی کہتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید سر بقرہ آیت دو سو انتیس میں ہے تل کا حدود اللہ فلادوہ یہ اللہ تعالی کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں ان سے تجاوز مت کرو قتل چوری شراب نوشی زنا جادوگری ان جرائم کا مرتکب جس سزا کا موجب ہوتا ہے اسے بھی حد کہتے ہیں یعنی شریعت کی مقرر کردہ سزا کو حد کہا جاتا ہے نمبر 3 محرمات اس حدیث کی روح سے شرعی احکام کی ایک قسم محرمات ہیں یعنی وہ امور جنہیں اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے کر لوگوں کو اس سے منع کیا ہے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے جیسا کہ قرآن مجید سورہ مائدہ آیت تین میں ہے حرمت علیکم المیتت والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به والمنخنقہ خنکتوں کو تم پر حرام کر دیا گیا مردہ جانور اور خون اور سور کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے اور جس کا گلا گھٹ گیا ہو اور جو چوٹ کھانے سے مر گیا ہو اور جو اوپر سے گر کر مر گیا ہو اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مر گیا ہو اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو ان میں سے سوائے اس کے جسے تم نے مرنے سے پہلے ذبح کر لیا ہو اور وہ جانور بھی تم پر حرام کر دیا گیا جسے کسی بت کے آستانے پر زبہ کیا گیا ہو اور یہ بھی تم پر حرام کر دیا گیا کہ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو یہ بڑے گناہ کا کام ہے بعض عورتوں سے نکاح کرنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے ان رشتے داروں کو بھی قرآنی اصطلاح میں حرام کہا گیا ہے جیسا کہ سرسا آیت 23 اور 24 میں ہے حُرِّمَعَلَيْكُمْ أَُّهَا تُكُمْ وَبَناتكُم وَأَخَواتُكُم وََّ تُكُم وَخَااتُكُمْ وَخَااتُكُمْ وَبَناتُ الْأَخِ وَبَناتُ الْأُخْتِ وَأَُّهَا تُكُم اللَّاتِ أَضَعنَكُمْ وَأَخَواتُكُمْ مِنَ الرضاعة وأخواتكم نرونی سمبو کم في حجوركم من وَنِسَائِكُمُ الَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ نوفم إلا تم پر حرام کر دی گئی ہیں تمہاری مائیں اور تمہاری بیٹیاں اور تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں اور تمہاری خالائیں اور بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں اور تمہاری مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے اور تمہاری رضائی بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں اور تمہاری گود میں پروردہ تمہاری ان بیویوں کی لڑکیاں جن کے ساتھ تم نے ہم بستری کی ہو اگر تم نے ان کے ساتھ ہم بستری نہیں کی تھی تو ان کی لڑکیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں تمہارے لیے کوئی حرج نہیں اور تمہارے اپنے بیٹوں کی بیویاں اور دو بہنوں کو جمع کرنا اللہ یہ کہ جو عہد جاہلیت میں گزر چکا بے شک اللہ مغفرت کرنے والا بے حد رحم کرنے والا ہے من إلا ما ملكت اور تم پر حرام کر دی گئیں شوہر والی عورتیں مگر وہ عورتیں جو جنگ کے بعد تمہاری ملکیت میں آ گئی ہوں اللہ نے تم پر ان احکام کو فرض کر دیا اور تمہارے لیے ان کے علاوہ عورتوں سے مہر دے کر شادی کرنا حلال کر دیا گیا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَعَ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال اور سود کو حرام قرار دیا ہے سورہ بقرہ آیت 275 حدود اللہ کی پابندی بھی ازحد ضروری ہے قرآن کریم میں حد سے تجاوز کر جانے کو ظلم سے تعبیر کیا ہے چنانچہ شاد ربانی ہے جیسا کہ سورہ بقرہ آیت 229 میں ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں اور سورہ طلاق آیت 1 میں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حد سے تجاوز کرے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا حدود کی اسی اہمیت کے پیش نظر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کچھ حدود مقرر ہیں ان سے تجاوز نہ کرو یہی بات قرآن کریم میں یوں بیان فرمائی گئی ہے جیسا کہ سرمایہ آیت 87 میں ہے حد سے نہ گزرو بے شک اللہ تعالیٰ حد سے گزر جانے والوں کو پسند نہیں کرتا چوتھی چیز چوتھی چیز مسکوت انہا اس حدیث میں احکام کی چوتھی قسم مذکوط انہا بیان کی گئی ہے یعنی ایسے امور ایسی چیزیں ایسے کام جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ازراہ لطف و کرم خاموشی اختیار کی ہے اس رب کے متعلق بھول کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان فرما دیا اسی پر خوش اور خاموش رہنا چاہیے مزید قرید یا بال کی کھال اتارنا درست نہیں ہے ورنہ انسان بڑے مسائل کا شکار ہوتا ہے اور کن کن گمراہیوں میں جا پڑتا ہے اسے پتہ بھی نہیں چلتا بہت سی چیزیں جن کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا اور کوئی شرعی نص سے وہ چیز حرام ثابت بھی نہیں ہوتی، وہ سب مباح اور حلال ہیں خواہ مخواہ اشکال پیدا کرنا اور دوسرے کا محض امتحان لینے کے لیے سوال کرتے چلنا یہ سب مضمون عمل ہے اچھی چیزیں نہیں ہے البتہ کسی مسئلے کی توضیح اور علم میں اضافے کی نیت سے سوال کیا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں صحابہ اکرام مختلف موقع پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوتے اور جو مسائل ان کو درپیش ہوتے یا کچھ ہونے والے ہوتے اس سے متعلق مسائل دریافت کر لیا کرتے تھے ایک دن آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اللہ تعالی نے تم پر بیت اللہ کا حج فرض کر دیا ہے ایک آدمی نے کھڑے ہو کر پوچھا اللہ تعالی کے کی رسول کیا ہر سال آپ غضبناک ہوئے اور فرمایا اگر ہاں کر دیتا تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا اور پھر تم اس پر عمل نہ کر سکتے سنبا حدیث نمبر ایک مسند احمد جلد ایک صفحہ 250. حضرت ابو حر رضی اللہ عنہ سے مروی ایک حدیث میں ہے میں تمہیں جس عمر میں جہاں چھوڑ دوں تم مجھے رہنے دیا کرو اور مزید پوچھ گچھ نہ کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ امبیا سے سوالات اور ان سے اختلافات ہی کے سبب ہلاک ہوئے سنا ابن ماجا حدیث نمبر دو آج بھی کتنے لوگ ہیں جو اچھے علماء سے علم حاصل کرنے کے بجائے چند برے لوگوں کی وجہ سے علماء کو گالیاں دیتے رہتے ہیں علماء کا امتحان لیتے رہتے ہیں غیر ضروری سوالات یا غلط چیزوں کا صحیح جگہ پر انتبا کر کے غلط مثالیں لا کر صحیح چیز کو ایک نئے ڈھنگ سے سمجھنے کی کوشش میں اپنے دین کے ہی خلاف اپنے ذہنوں کے ہی خلاف اپنی زندگیوں کے ہی خلاف سازش کا حصہ بن جاتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا اللہ کے بندو قرآن و سنت کو سمجھنے کی کوشش کرو خواہ وہ علما ہوں یا عام لوگ ہوں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرائض کی پابندی کریں دین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اصول قرآن اصول حدیث اصول فقہ اصول افطاہ اصول تفسیر ان سب کو پہلے سمجھ لیں بعد میں کوئی چیز سمجھانے کی کوشش کریں ورنہ بغیر سمجھے بوجھے حکم لگاتے رہیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے اوروں کو بھی گمراہ کریں گے اللہ ہماری اصلاح فرما دے آپ کی اصلاح ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کا اندازہ آپ کیسے لگائیں گے ایک بہت آسان سا پیرامیٹر ہے جس کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ کے دل میں سب کے لیے خیرخواہی ہے سب کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں اس پر فتوے نہیں لگاتے اس پر حکم صادر نہیں کرتے اس کو ہدایت دینے کی کوشش نہیں کرتے بلکہ امید رکھتے ہیں کہ اللہ اسے ہدایت دینے والا ہے آپ اپنا کام کرتے ہیں لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے رہتے ہیں خا اس کی طرف سے کچھ بھی ریئیکشن ہوتا رہے تو جان لیجیے کہ صلاح ہو چکی ہے اللہ اور اس پر اللہ کو قائم رکھے اس کے لیے کوشش کیجیے اللہ محدن آفی منہدیت